پھر یہ بہت اہم مضمون آ گیا ہے, ہے. ہاں ہے. ہے. ہے. شکلیں ہیں ان کی وہ ایک ہے اس سے بڑی حماقت اور جہالت اور غلالت اور گمراہی اور کوئی نہیں اب یہ کاتے کی بات بتائی جا رہی ہے کہ اصل میں دین میں جس شک جس چیز کی وجہ سے غلطی پیدا ہوتی ہے وہ کیا ہے اللہ اور رسولوں میں تفریق پیدا کر دینا ایک رسولوں میں تفریق کرنا ایک رسول کو ماننا ایک کو نہ ماننا ایک اللہ کو علیحدہ کر دینا رسول کو علیحدہ کر دینا یہ جو ہے جو فتنہ انکار حتیث میں فتنہ انکار سنت میں اور یہ کہ بس اہل قرآن جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں رسول کا کام کا قرآن پہنچا دینا اللہ اللہ خیر سننا اب اصل معاملہ ہمارا اور اللہ کا اللہ کی کتاب ہے ہم بھی سمجھتے ہیں اب بھی زبان میں ہے ہم اس کو خود سمجھیں گے خود اس پر عمل کریں گے باقی رسول نے اپنے زمانے میں مسلمانوں کو اس کی جو تشریح سمجھائی تھی ٹھیک ہے اس وقت انہوں نے قبول کر لی لیکن رسول کی تشریح جو ہے وہ دائمی نہیں ہے دائمی شہ صرف قرآن ہے بول کہ اللہ کو اور رسول کو جدا کر دیا وہ بات یہاں آ رہی ہے ان لدینہ یکفرون اللہ ورسول یقینا وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسولوں کا وہ اللہ وروسول اور وہ چاہتے ہیں کہ تفریح کر دیں اللہ کے اس کے رسولوں کے مابر یہ دین ال بھی یہی تھا بس اللہ کا دین سمجھو رسول سے کیا نسبت ہے جب رسول کی نسبت ہو جائے گا یہ دین مسیح ہے یہ دین موسا ہے یہ دین عیسا ہے یہ دین فلاں ہے اگر رسولوں کا یہ فیکٹر جو ہے جو ڈیفرینشیٹنگ فیکٹر ہے نکال دیا جائے تو اللہ سے سب کا کامن ہے تو دین ال ہو گیا ان میں لگی نہ یا فرون ابلا ہے ورسو نہیں وہ رید اللہ آئیں کو بہ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ کو مانیں گے کچھ کو نہیں مانیں گے یعنی اللہ کو مانیں گے رسولوں کا ماننا ضروری نہیں اللہ کی کتاب کو مانیں گے رسول کی سنت کا ماننا کو ضروری نہیں وہ ریدون آئیں گے تخلو کا سبیرہ اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کے بین بین ایک راستہ نکال لے. اللہ کو ایک طرف کر دیں رسول کو ایک طرف کر دیں حقا یہ لوگ کٹر کافر ہیں ان کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں یہ حق کے لیے کافر ہیں واطر نلی کافرین عذاب و مہینہ اور ہم نے ایسے کافروں کے لیے بڑا اہانت آدیس عذاب تیار کر رکھا ہے وزینہ امن ابلّہ ہے ہی اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اس کے رسولوں پر وہ لمبی فضو نادم اور انہوں نے ان میں سے کسی کے ماں بہت کوئی تفریق نہیں کی نہ اللہ کو رسول سے جدا کیا نہ رسول کو رسول سے جدا کیا ہم تو سب کو مانتے ہیں لالف القبین احاطم رسولی ان کو بھی مانتے ہیں جن کے نام قرآن مجید میں آ ہیں اور مانتے ہیں کہ اور بھی بے شمار آئے ہوں گے یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے تعلیم کے ساتھ نہیں کہہ سکتے یہ معلوم ہے اور بھی بہت نبی آئے کسی پرٹیکولر پرسن کے بارے میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے یہ یقین تو کہہ سکتے کہ بے شمار نبی اور بھی آئے رسول اور بھی آئے لم فرق کو میں نہ سو فیوتی ہوں وجود ہوں وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ ان کے عطا فرمائے گا وقان اللہ کفور الرحیم اور یقیناً اللہ تعالیٰ کفور الرحیم ہے یس القان کتابوں میں نہ سباب یہ اہل کتاب یہودی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان پر ایک کتاب آسمان سے اتاری جائے یعنی جیسے تورات اتری تھی آپ تو کہتے ہیں مجھ پر وہی آتی ہے کہاں لکھی ہوئے وہی کون لایا ہمیں تو پتہ نہیں موسا کو تو وہ لکھی ہوئی ملی تھی اور وہ پتھر کی تختیوں میں لے کر آئے تھے کتابوں میں سمائے فقر سالو فقر سالو موسا اکبر البی آپ فکر نہ کریں ان کی پرواہ نہ کریں انہوں نے ان کے ابا اجداد نے موسا سے اس سے بھی بڑھ کر مطالبے کیے تھے فقالو ارین اللہ جہرتن یاد کرو کہ وہ اللہ سے انہوں نے تو یہ مطالبہ بھی کیا تھا کہ ہمیں دکھاؤ اللہ کو آنند ہم خود دیکھنا چاہتے ہیں حب سائق رب ظلم تو ان کی اس گناہ کی پاداش میں انہیں ایک کڑک نے آ پکڑا تھا سمتہ ماد الب ناتھ پھر یہ تین لوگوں کی نا جاری کا یہ بھی پندالہ کرو کہ جبکہ واضح نشانیاں ان کے پاس آ چکی تھی نو نو موجے حضرت موسا کے وہ دیکھ چکے تھے پھر بھی انہوں نے بچڑے کی برسیں شروع کر دی ہم نے تمام چیزوں سے درگزر کیا سلطان اور کو غلبہ عطا کیا واضح غلبہ فرعون اور اس کے علاوہ لشکر کو ان کی کے نگاہوں کے سامنے غلط کر دیا پورا ساتے ہیں اور ہم نے ان کے سروں پر محلہ کر دیا تھا تور کو پہاڑ کو جبکہ ان سے اہل لیا جا رہا تھا وہ کلنا نحمد ہم نے کہا تھا کہ جب یہ جی شہر پتہ ہو جائے تمہارے ہاتھوں یری کو تو اس میں داخل ہونا تو سروں کو جھکا کر وَقُلْنَا فِي اور ہم نے ان سے یہ بھی کہا تھا کہ سب کا ہفتے کا جو قانون ہے اس میں حد سے تجاوز نہ کرو واقعہ دنوں نیسا اور ہم نے ان تمام باتوں کے ان سے بڑے قول و قرار لیے تھے بہت گاڑے وعدے کیے تھے تو ماں نقد نصاف آؤں اب یہاں ان کے جرائم کی فہرست آ رہی ہے اور یہاں کہ ممتہ کی تکرار ہو رہی ہے اس میں جو خبر ہے وہ گویا کہ وہ محظوف ہے یوں پہلی اگر سمجھنے کے تو بات یوں بنے گی قدیمہ نقض وشاخہ لانگ تو انہوں نے جو ہماری وشاخ کو توڑا توڑتے رہے جو بھی وعدے کیے تو ہم نے ان پر لعنت کر دی بس لیکن یہ لان نہ ہو اتنی واضح بات تھی کہ اس کو کہنے کی ضرورت نہیں آئی بلکہ اور ان کے جرائم کی فیص بیان ہو رہی ہے فبیما نقظہ نشاخہ وہ کفرحم آیات اللہ اللہ کے آیات کے انکار کے سبب سے وہ قطع المبیا حق اور ان کا انبیاء کا قتل کر دینا بغیر حق وہ قو قروب و اور ان کے اس کہنے کی پیداش میں کہ ہمارے دل تو علاقوں میں بند ہیں بلکبا اللہ علیہ بھی بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ان کے اوپر غور کر دی ہے ان کے کفر کے باعث فلاں من اللہ خلیدہ ہاں اب وہ ایمان نہیں لائیں گے مگر بہت ہی شاس وہ بھی قبر ہوں وہ قول ہوں اللہ مریم عظیم اور بصب ان کے اس کفر کے جو انہوں نے کیا اور جو انہوں نے مریم پر ایک بہتان عظیم لگایا حضرت مریم سلام پر بہتان یہ لگایا کہ یہ زنا کیا ہے اور یہ یوسف نجار کا بیٹا ہے یہ مسیح اگرچہ ان کے ادوایات کے مطابق یہ ہے کہ ان کے نسبت تھی یوسف نجار بڑھے تھے ان کے ساتھ حضرت مریم کی نسبت ہو چکی تھی لیکن وداعی نہیں ہوئی تھی امدید سے پہلے ہی ان کے ماں بہن تعلق ہوا اور یہ بیٹا ہو گیا تو یہ تو پھر والا دش جنا ہوا یہ تھی اتنی بڑی بات تھی جو وہ کہتے ہیں اور اس کو باقاعدہ پکچر بنا کے امیرکا میں چلاتے سن آف مین تم جسے سن آف گاڈ کہتے ہیں, وہ سن آف مین اب سن آف مین جو ہے اس کو سمجھ لیجیے کہ اس کا مطلب کیا ہوا پھر آؤٹ آف ولڈ لاک کی تو آسر ہوا نا اس کا جو پیدا ہوا اگر حضرت مسیح تو وہ صحیح جائز ملادت سے تو نہ ہوا اگر انسان کا بیٹا ہے بہرحال اتنے بڑے بڑے بہتان لگائے بہتانا سب نریم رسول اللہ اور مسم ان کے یہ کہنے کہ ہم نے قتل کیا مسیح کو عیسیٰ ابن مریم کو رسول اللہ اللہ کے رسول کو یہ رسول اللہ ان کا لفظ نہیں ہے یہ اللہ کی طرف سے سائن آف ایکسپلینیشن کے ساتھ اچھا ان کا دعویٰ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول کو کبھی دیا جب رسول تو قتل ہو ہی نہیں سکتا انا یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے فیصلہ لکھا ہوا ہے کہ میں اور میرے رسول تو غالبا کر رہے تھے تو ان کی تو یہ جڑتے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے ایک رسول کو قتل کیا ماں قتل ہو وہ ماں سلب ہرگیز انہوں نے قتل نہیں کیا نہ اسے سولی دی بلاکن شبھ بہ لو بلکہ اس کی شبیر بنا دی گئی ان کے لیے سورت بنا دی گئی وشادر کر دی گئی اس کے ساتھ ان کے لیے کہ انہوں نے جس کو سمجھا ہے کہ وہ مسیح ہے وہ مسیح نہیں تھا وہ مسیح کی جگہ کوئی اور تھا جو انجی بنواز سے معلوم ہوتا ہے کہ جوڈاس کیری آؤٹ جو کہ ہوارئین میں سے ایک تھا ویسے اس کی نیت اور تھی نیت کی نہیں تھی وہ ایک لمبی بات ہو جائے گی اس کا وقت دور قرآن میں نہیں ہے نیت اس کی کچھ اور تھی لیکن اس نے گرفتار کرایا تھا اور اس گرفتاری کے پیداش میں پھر اللہ تعالی نے اس کی شکل جو حضرت مسیح کی بنا دی اور حضرت مسیح کی جگہ وہ پکڑا گیا اور سولی چڑھا وبا قتل ہے ماں سلم ہے لفی شکی مند ہو اور جو لوگ اس کے بارے میں اختلاف میں پڑے ہوئے وہ شبوں کو شباعت میں ہیں انہیں کچھ پتا نہیں کہ ہوا کیا کیسے ماں لہم من علم من ان کے پاس اس کے زمان کوئی علم نہیں ہے علم طبا زن سوا اس کے, کے یہ بات یقینی ہے کہ اسے قتل نہیں کیا گیا وہ قتل نہیں ہوا وہ سلیم نہیں دیا گیا علیہ سلاۃ بل رفع وا لہ بلکہ اللہ نے اسے اٹھا لیا اپنی طرف بکان عزیز الحکیمہ اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے کمال حکمت والا اس کی تفصیل میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ کی کیا شکل پیش آئی تھی اس باغ میں جہاں حضرت مسیح اپنے خوارین کے ساتھ روپوش تھے جو کہ تفصیل انجین بن میں ہے ان دن اہلی کتابیں اللہ علیہ ملن مبی قملہ اور نہیں رہے گا اہل کتاب میں سے کوئی بھی مگر اس پر ایمان لا کر رہے گا اس کی موت سے قبل یعنی حضرت مسیح بنے نہیں ہے زندہ ہیں وہ دوبارہ آئیں گے اور دوبارہ جب آئیں گے تو اہل کتاب میں سے کوئی شخص نہیں رہے گا جو ان پر ایمان نہ لے آئے وہ یوم قیامت یقون و علیہ اور قیامت کے دن وہی ان کے خلاف گواہ بن کر کھڑا ہوگا یہ خلاف گواہی وہی آ جو ہم نے پڑھا تھا اکتالیسویں آیت میں وہ کی فرضا جینا شہید ان جینا بے کا اللہ شہیدا ہر نبی کو اپنی قوم کے خلاف گواہی دینی لہذا حضرت مسیح علیہ السلام اپنی قوم اپنی امت کے خلاف گواہی دیں گے فب ظلم اور یہ بات وہ تو اللہ تعالیٰ کی ایک سلت یہ بھی ہے کہ کوئی قوم اگر کسی معاملے میں حد سے گزرتی ہے تو اس کو سزا کی شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ حلال چیزوں سے بھی محروم کر دیا جائے حرام کر دی جائیں تو ان لوگوں نے جنہوں نے یہودیت اختیار کی ان کی اسی غلط روش کے باعث حرم نا عدم کا یہ بات ہم نے بعض پاکیدہ چیزیں بھی ان پر حرام کر دی وہ حلت نہ ہوں جو کہ اصلت ان کے لیے حلال تھیں جیسے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اگر اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دیا تھا تو اللہ تعالیٰ تو رات میں فرما دیتے کہ بھائی یہ حرام نہیں ہے یہ تو اسرائیل نے حضرت یعقوب نے خود کر دیا تو اللہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے ان کی جو ہے یہ سزا رہے ان پر جو تنگی ہے وہ رہے من اور بے سب منصبی اللہ کثیرہ اور بصب ان کے اللہ کے راستے سے رکنے اور روکنے کے اللہ کے راستے سے رکتے بھی ہیں روکتے بھی ہیں تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا کے طور پر بعض حلال چیزوں سے بھی محروم رکھا وہ اخذ حمر اور پھر ان کے جرائم کی فہرست میں یہ بھی ہے کہ ان کا سوج کھانا وقج میں ہو <عَنْحو> اور یہ کہ کہہ سے روک دیے گئے تھے سود ان کی شریعت میں حرام ہے آج بھی حرام ہے لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سوت کا لین دین یہودیوں کا آپس میں حرام ہے کوئی یہودی دوسرے یہودی سے سودی لین دین نہیں کرے گا لیکن جنٹائز کے لیے تو ان کا آپ قاعدہ یہ ہے گوئم جن جینٹائز ان کے لیے پر ہم پر لسا لیں نہ پھر امی نہ سبیر ہم پر کوئی گرفت ہے ہی نہیں کوئی ذمہ داری ہے ہی نہیں ہم جیسے چاہیں کریں لوٹیں کھسوٹیں جس طرح چاہیں دھوکہ دیں اور تو ظاہر کوئی قباخ رہی واقعہ ان کے لوگوں کے مال نہڑپ کرنے کے واطر نم عذاب علیما اور ان میں سے جو کافر ہیں جنہوں نے اب کفر کی بھی روش اختیار کر لی ہے ان کے لیے ہم نے بہت دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے لیکن جو لوگ ان میں سے پختہ ایم والے ہیں جیسے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ ہو اور اہل ایمان جو ہیں جو محمد پر ایمان ایماندار ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یومنون اب ماں عمد عمدہ بن قبل وہ تو ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی جو اے نبی آپ کی طرف نادر کیا گیا اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نادر کیا گیا ولمقی بین وہ تو نماز کے قائم کرنے والے ہیں ولم تون اور زکوٰۃ کی ادا کرنے والے ہیں ولمومنون اب اللہ ولیو اور ایمان رکھنے والے ہیں اللہ پر بھی اور یوم آصف پر بھی اللہ کسروطیم اجرا عظیمہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں ہم اجر اسیم عطا فرمائیں گے یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تھوڑی سی گنجائش رکھی جا رہی ہے کہ پہلے کتاب میں سے بھی اگر کوئی ایلیمنٹ ہے کوئی کہیں کونے خدرے میں پڑا ہوا جس کے اندر فطرت جو ہے ابھی کچھ موجود ہے سلامتی کسی درجے میں ہے تو جس طریقے سے بھی ہو یعنی بچا کچا بھی اگر اس کاڈ میں کوئی ہیرے کا ٹکڑا پڑا ہوا تو وہ بھی نکل آئے بجائے اس کے کہ ابھی آخری دروازہ بند کر دیا جائے تو نہ آخری دروازہ ابھی بند کیا منافقین پر اور نہ ان پر کیا لیکن واضح سے کھول اخر بن ہوں اب ان میں سے اشارہ کر دیا گیا کہ ان میں سے بھی کچھ ہو سکتے ہیں باقی اہل ایمان کے روش یہ ہے ہی ماضی ولم نہ سلات و زکات الاسنوتی ہے اب جو مقام آ رہا ہے یہ تیئسویں رقو کے شروع میں یہ ان چند مقامات میں سے قرآن کے جس میں کہ انبیاء اور رسولوں کے ناموں کا گلدستہ آیا ہے مثلاً یہاں آپ دیکھیں گے پے بے بہت سے انبیاء اور رسول کا نام لیے گئے پھر ان میں سے بعض کی جو اضافی اور شانے ہیں ان کا بیان کیا گیا اور پھر بڑی اہم آیت فلسفہ قرآن کے اعتبار سے آگے آئے گی کہ نبوت کا بنیادی مقصد کیا ہے نبوت کا بنیادی مقصد فلسفہ نبوت اساسی فلسفہ نبوت کما نبی ہم نے آپ کی جانب بھی وہی کی ہے جیسے کہ ہم نے روح کی طرف وحی کی تھی وہ نبی نمبے اور ان کے بعد بہت سے انبیاء پر کی تھی حضرت شیش علیہ السلام وہ بھی حضرت نوح علیہ السلام بلکہ یہ تو حضرت نوح سے بھی پہلے کے لوگ ہیں شیش جو ہیں الا ابراہیم بابا اسماعیل ابا اساق و یعقوب اب وسما اور ہم نے وحی کی ابراہیم کی طرف اسماعیل کی طرف عیشاق کی طرف یاقوب کی طرف اور ان کی اولاد کی طرف عیسیٰ و عیسیٰ وا یوبون و ہارون و, و سلیمان اور عیسیٰ کی جانب اور ایوب کی جانب یونس کی جانب ہارون کی جانب اور سلیمان کی جانب اور داود کو تو ہم نے زبور جیسی کتاب عطا فرمائی وہ رسولن کب کست نہ ہوں ایسے بھی بہت سے رسولوں کو ہم نے بھیجا یا وہی ہم نے ان کی جانب کی بھیجے ایسے رسول کہ جن کا ہم اس سے پہلے آپ کے سامنے تذکرہ کر چکے ہیں وہ رسولن لم عرصوں سے مالے اور ایسے بھی بہت سے رسول ہیں کہ جن کے حالات ہم نے آپ کے سامنے بیان نہیں کیے پوری دنیا کی تاریخ بیان کرنا تو قرآن مجید کا مقصد نہیں ہے تو کتاب ہدایت ہے تاریخ کی کتاب نہیں ہے وکل تکلیمہ اور خاص اب شان جو حضرت موسا علیہ السلام کی امتیازی شان ہے اور دوسرا سے تو کلام کیا اللہ نے جیسے کہ کلام کیا جاتا ہے بس صرف یہ ہے کہ بھی وائے حجاب تھا پردے کے پیچھے سے تھا, تھا دو بدو کلام